الحمدللہ رب العالمین العالحمی وسلا وسلام علیہ سید المرسلین مجھے وہ پھر کہا گیا کہ مدنی چینل پر آپ پھر دوبارہ براہ راست آ جائیں سردی بہت لگ رہی تھی اور میں پھر آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا وہ گاڑی میں ہیٹر بھی چل رہا ہے اور اصل میں ہم نے یہی کوشش کی تھی کہ کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو وہ مناظر دکھائیں ایک جھیل تھی پیچھے بدخے وغیرہ بھی تھیں اور پتا نہیں آپ نے دیکھا نہیں دیکھا لیکن بس اسی لیے کہ کوئی مدنی چین کے ناجین کے سے پیدا ہو مدنی پھول بیان کر دیے جائیں تو ابھی مجھے یہی فرمایا گیا کہ میں آپ کو کچھ مدنی پھول عرض کروں اور یہاں اپنے مغرب کی آزان کو بھی یہاں چند منٹ باقی ہیں کل بھی ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور گاڑی میں چونکہ سفر کے دوران کچھ کچھ مدنی پھولوں کا وہ چلی رہا ہوتا ہے تو اس میں الحمدللہ ایک مدنی پھول امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا ہے کل اس پر ہمیں دیکھ کر بیان کر رہا تھا اس وقت الحمدللہ اسلامی بھائیوں میں بہت رقط میں نے محسوس کی کہ کافی وہ رقت ورا ماحول ہو چکا تھا اور وہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مدنی پھول ہے جو امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مدنی پھولوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب چونکہ اچانک مجھے کہا گیا ہے جیسے وہ مدنی پھول مجھے وہ ڈھونڈنا ہی پڑے گا کیونکہ وہ خوف خدا سے رونے کے فضائل یقیناً اس میں حدیث مبارکہ بے شمار بہت ساری حدیثیں موجود ہیں لیکن امام غزالی علیہ رحمۃ علی اللہ والی نے ایک اس عنوان پر کے جو رونے کے متعلق ہے ایک مدنی پھول بہت پیارا عطا فرمائی مجھے مل گیا امیل سنت کے ایک مکتوب کے اندر یہ مدنی پور لکھا ہے کہ حرجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی فرماتے ہیں کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا وہ نہیں جو بس خالی روئے اور آنکھیں پہنچے مگر گناہ نہ چھوڑے حقیقت میں خوف خدا والا وہی ہے جو ہر اس عمل کو چھوڑ دے جس میں عذاب کا ڈر ہے تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قول مبارک کا مزداق بنائے یقیناً رونا سادت کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آنکھ اطا کرے جو اس کے خوف سے اس کے ڈر سے روئے تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کاپتا یا الہی مگر یہ کہ گنا چھوڑنے کا کا جذبہ نصیب ہو جائے عورتوں والا رونا نہ ہو ہم بعضوں کا جذباتی طور پر نفسیاتی طور پر کلام کچھ اس طرح کا اٹھ جاتا ہے آواز کچھ اس طرح کی پر سوچ بن جاتی ہے دل بھر جاتا ہے خوف خدا سے لمحے بھر کے لیے بھی رویا سادت ہی کی بات ہے خوف خدا کی وجہ سے آنکھیں تر ہو گئی رکت تاری ہو گئی سادت کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو رب کریم ایسا رونا نسیح فرمائے جو رونا اس کی بارگاہ میں قبول ہو اور ہمارے قلب کی گندگی اور کل کی سیاہی کو وہ رونا دور کر دے ندامت اس میں بہت ضروری ہے اخلاص بہت ضروری ہے ایسے مواقع پر یاکاری چپکتی ہے عدے جا پیچھا نہیں چھوڑتی بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنا دے ہم نیک بن جائیں اللہ عمل کی توفیق فرمائے آمین بجا ہین نہ بجی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ایک سیدھی سی بات یہ بھی ایک چینج دینے کے لیے کہ گاڑی میں بیٹھے ہیں آپ دے دیجئے گاڑی بھجا دے دیجئے یہاں کھڑے ہیں ہم منظر دے دیجئے میں دوبارہ عرض کروں یہ باتوں کا تھوڑا زمین پہ بوجھ ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہم لوگ کر رہے ہیں بوجھ ہوتا ہے تو بنیادی بات یہی ہے کہ کسی صورت ہم مندی چر کے ناظرین کو مختلف انداز سے بدنی پھول دیں یا کسی صورت گناہوں سے کٹ کر ہم نیچوں کی طرف چلتے رہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخلص بنا دے مخلص بنا دے اور مخلص بنا دے آمین بجاہین نبی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ